اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَأَذَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْ نَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَاحِينَ انہیں اس سے نکلوا دیا جس میں وہ تھے اور ہم نے کہا یہاں سے اترو تو میں سے بعض لوگ بعض کے دشمن ہیں اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانا ہے اور تمہیں ایک خاص وقت تک اس سے فائدہ اٹھانا ہے آدم من ربه فتاب عليه هو التَّوَّابُ الرَّحِيمُ پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمے سیکھ لیے تو اللہ نے مہربانی کرتے ہوئے اس پر توجہ دی بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے منها جميعا فمن تبع فلا خوف ولا هم ہم نے کہا تم یہاں سے اکٹھے اترو پھر اگر تمہارے پاس میرے طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی تو ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النارهم فيها خالدون خَالِدُونَ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیاتوں کو جھٹلایا وہی دوزخ والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے یا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون یہ بنی اسرائیل تم میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی اور تم میرا عہد پورا کرو میں تمہارے عہد پورے کروں گا اور مجھ ہی سے ڈرو اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف شیطان نے جنت میں داخل ہو کر رو بھرو انہیں بہکایا یا وسوسہ اندازی کے ذریعے سے اس کے بابت کوئی صلاحت نہیں تاہم یہ واضح ہے کہ جس طرح سج دے کے حکم کے وقت اس نے حکم الٰی کے مقابلے میں کیا سے کام لے کر کہ میں آدم سے بہتر ہوں سجدے سے انکار کیا اسی طرح اس موقع پر اللہ تعالیٰ کے حکم ولا تق کی تعویل کر کے حضرت آدم علیہ السلام کو پھسلانے میں کامیاب ہو گیا جس کی تفصیل سورہ عراف میں آ گئی گویا حکم الہی کے مقابلے میں کیاس کرنا اور نس کی دور از کار تعویل کا ارتکاب بھی سب سے پہلے شیطان نے کیا فناء الب الم فطلق و ادم اور ان آیات کے مراد آدم اور شیطان ہے یا یہ مطلب ہے کہ بنی آدم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہے پھر حضرت آدم علیہ السلام جب پشے معنی میں ڈوبے دنیا میں تشریف لائے تو توبہ و استغفار میں مصروف ہو گئے اس موقع پر بھی اللہ تعالی نے رہنمائی و دستگیری فرمائی اور وہ کلمات معافی سکھا دیے جو سورہ آراخ میں بیان کیے گئے ہیں ربنا ظلمنا آنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا بعض حضرات یہاں ایک موضوع روایت کا سہارا لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے عرش الٰہی ارش الہی پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا دیکھا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی تو اللہ تعالی نے انہیں فرما دیا یہ روایت موضوع یعنی من گھڑت ہے اسلصیلۃ الضعیفہ بحوالۂ الطاعفہ حدیث نمبر پچیس اور قرآن کے بھی معارض ہے علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے طریقے کے بھی خلاف ہے تمام انبیاء علیہ صلاۃ والسلام نے ہمیشہ براہ راست اللہ سے دعائیں کی ہیں کسی نبی ولی بزرگ کا واسطہ اور وسیلہ نہیں پکڑا اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء علیہ صلاۃ والسلام کا طریقہ دعا یہی رہا ہے کہ بغیر کسی واسطے اور وسیلے کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے پھر توبہ قبول فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ جنت میں آباد کرنے کی بجائے دن دنیا میں ہی رہ کر جنت کے حصول کی تلقین فرمائی اور حضرت آدم علیہ السلام کے واسطے سے تمام بن آدم کو جنت کا یہ راستہ بتلایا جا رہا ہے کہ انبیاء علم السلام کے ذریعے سے میری ہدایت مطلب زندگی گزارنے کے احکام و ضابطے تم تک پہنچیں گے جو اس کو قبول کرے گا وہ جنت کا مستحق او بصورت دیگر عذاب الہی کا حقدار ہوگا ان پر خوف نہیں ہوگا کا تعلق آخرت سے ہے ایفی ماستقیلون من امر الخرہ اور حزن نہیں ہوگا کا تعلق دنیا سے ہے على ما فاتهم من امور دنیا جو فوت ہو گیا عموری دنیا سے یہ اپنے پیچھے دنیا میں چھوڑ آئے جس طرح دوسرے مقام پر ہے فنی فلاش جس نے میری ہدایت کی پیروی کی پس وہ دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ آخرت میں بدبخت بہوالۂ ابنی کثیر گویا ولافم ولامزنون کا مقام ہر مومن صادق کو حاصل ہے یہ کوئی ایسا مقام نہیں جو صرف باز اولیاء اللہ ہی کو حاصل ہو اور پھر اس مقام کا مفہوم بھی کچھ نہ کچھ کچھ کا کچھ بیان کیا جاتا ہے حالانکہ تمام مومنین و متقین بھی اولیاء اللہ ہیں اولیاء اللہ کوئی الگ مخلوق نہیں ہاں البتہ اولیاء کے درجات میں تقوی اور عمل کے اعتبار سے فرق ہو سکتا ہے پھر اسرائیل بمانہ عبداللہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا یہود کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے جن سے ان کے بارہ قبیلے بنے اور ان میں بکثرت انبیاء و رسول ہوئے بن اسرائیل ہیں بنو اسرائیل ہی میں سے یہود ہوئے جن کو عرب میں ان کی گزشتہ تاریخ اور علم و مذہب سے وابستگی کی وجہ سے ایک خاص مقام حاصل تھا اس لیے انہیں گزشتہ انعامات الہی یاد کروا کے کہ کہا جا رہا ہے کہ تم میرا وہ عہد پورا کرو جو تم سے نبی آخر الزمان کی نبوت اور ان پر ایمان لینے کی بابت لیا گیا تھا اگر تم اس عہد کو پورا کرو گے تو میں بھی اپنا عہد پورا کروں گا کہ تم سے وہ بوجھ اتار دیے جائیں گے جو تمہاری غلطیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے بطور سزا تم پر لادے گئے تھے اور تمہیں دوبارہ عروج عطا کیا جائے گا اور مجھ سے ڈرو کہ میں تمہیں مسلسل اس ذلت و ادبار میں مبتلا رکھ سکتا ہوں جس میں تم بھی مبتلا ہو اور تمہارے آبا و اجداد بھی مبتلا رہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ خون <يفتقون> اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کی جبکہ وہ اس کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس ہے اور تم اس کا سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو اور تم میری آیتوں کو تھوڑی قیمت میں نہ بیچو اور مجھ ہی سے ڈرو ولاۃ الب الحق و بلباطل تم الحق و تم اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو اور حق کو مت چھپاؤ حالانکہ تم جانتے ہو و عقیم الصلاۃ ویت الکتر کام اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو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 اللہ کی مدد طلب کرو اور بے شک یہ بہت بھاری ہے مگر آجزی کرنے والوں پر بھاری نہیں جو لوگ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ضرور ملنے والے ہیں اور یہ کہ بے شک وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين إي بني إسرائيل تم مري ونمت يأتكرو جمانة تمبر إنعامك أو بشك مانتم فزيلت ديتي جهانو بر واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يأخذ منها عدل ولا هم ينصرون اور اس دن سے ڈرو جب کوئی جان کسی جان کو کچھ فائدہ نہیں دے گی اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی اور نہ اس سے کوئی وز لیا جائے گا اور نہ ان کی مدد دہی کی جائے گی اب چلتے ہیں ان آیات کی تفاسیر کی طرف تو یہ بھی کی ضمیر قرآن کے طرف یا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے دونوں ہی قول صحیح ہیں کیونکہ دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہیں جس نے قرآن کے ساتھ کفر کیا اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا اور جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا اس نے قرآن کے ساتھ کفر کیا بحوال ابن کثیر پہلے کافر نہ بنو کا مطلب ہے کہ ایک تو تمہیں جو علم ہے دوسرے اس سے محروم ہے۔ اس لیے تمہارے ذمہ داری سب سے زیادہ ہے دوسرے مدینہ میں یہود کو سب سے پہلے دعوت ایمان دی گئی ورنہ ہجرت سے پہلے بہت سے لوگ اسلام قبول کر چکے تھے اس لیے انہیں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ یہودیوں میں تم اولین کافر مت بنو اگر ایسا کرو گے تو تم یہودیوں کے کفر و جوہد کا وبال تم پر پڑے گا تھوڑی قیمت پر فروخت نہ کرو کہ یہ مطلب نہیں کہ زیادہ معاوضہ مل جائے تو احکام الہی کا سودا کر لو بلکہ مطلب یہ ہے کہ احکام الہی کے مقابلے میں دنیاوی مفادات کو اہمیت نہ دو احکام الہی تو اتنے قیمتی ہیں کہ ساری دنیا کا مال و متاب ہی ان کے مقابلے میں بیج اور سمنے قلیل ہے آیت میں اصل مخاطب اگرچہ بنی اسرائیل ہیں لیکن یہ حکم قیامت تک آنے والوں کے لیے ہے جو بھی ابتالِ حق یا اس بات باطل یا کتمان علم کا ارتکاب اور احقاق حق سے محض طلبِ دنیا کے لیے گریز کرے گا وہ اس وعید میں شامل ہوگا بہوالے فتح قدیر پھر صبر اور نماز ہر اللہ والے کے دو بڑے ہتھیار ہیں نماز کے ذریعے سے ایک مومن کا رابطہ و تعلق اللہ سے استوار ہوتا ہے جس سے اسے اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت حاصل ہوتی ہے صبر کے ذریعے سے کردار کی پختگی اور دین میں استقامت حاصل ہوتی ہے حدیث میں آتا ہے عید حض بہ امرن فضولا بہوالِ مسن مسند احمد جلد نمبر پانچ حدیث نمبر تین سو اٹھاسی اور حدیث نمبر تیئس ہزار چھ سو اٹھاسی و سلاً ابی داود حدیث نمبر تیرہ سو انیس وصاحل جامع صغیر حدیث نمبر چار سات سو تین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی شدید معاملہ پیش آتا آپ فورا نماز کا اہتمام فرماتے مزید دیکھیے صورتِ عال کبوت آیت نمبر پینتالیس نماز کی پابندی عام لوگوں کے لیے گراہ ہے لیکن خوشو و خزو کرنے والوں کے لیے یہ آسان بلکہ اطمینان اور راحت کا باعث ہے یہ کون لوگ ہیں وہ جو قیامت پر پورا یقین رکھتے ہیں گویا قیامت پر یقین اعمال خیر کو آسان کر دیتا ہے اور آخرت سے بے فکری انسان کو بے عمل بلکہ بدعمل بنا دیتی ہے پھر یہاں سے دوبارہ بنی اسرائیل کو انعامات یاد کرائے جا رہے ہیں جو ان پر کیے گئے اور ان کو قیامت کے دن سے ڈرایا جا رہا ہے جس دن نہ کوئی کسی کے کام آئے گا نہ سفارش قبول ہوگی نہ معاوضہ دے کر چھٹکارا ہو سکے گا نہ کوئی مددگار آگے آئے گا ایک انام یہ بیان فرمایا کہ ان کو تمام جہانوں پر فضیلت دی گئی یعنی امت محمدیہ سے پہلے افضل العالمین ہونے کی یہ فضیلت بنو اسرائیل کو حاصل تھی جو انہوں نے معصیت الہی کا ارتکاب کر کے گنوا لی اور امت محمدیہ کو خیر و کے لقب سے نوازا گیا اس میں اس عمر پر تنبیح ہے کہ انعامات الہی کسی خاص نسل کے ساتھ وابستہ نہیں ہے بلکہ ایمان اور عمل کی بنیاد پر ملتے ہیں اور ایمان و عمل سے محرومی پر صلب کر لیے جاتے ہیں جس طرح امت محمدیہ بھی اس وقت اپنے بدعملیوں اور شرک و بدعات کے ارتکاب کی وجہ سے خیر امتن کے بجائے شر امتن بنی ہوئی ہے ہداہ اللہ تعالی یہود کو یہ دھوکہ بھی تھا کہ ہم تو اللہ کے محبوب اور چہیتے ہیں اس لیے مواخذہ آخرت سے محفوظ رہیں گے اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہاں اللہ کی نا فرمانیوں کو کوئی سہارا نہیں دے سکے گا اسی فریب میں امت محمدیہ بھی مبتلا ہے اور مسئلہ شفاعت کو جو اہل سنت کے ہاں مسلمہ ہے اپنی بدعملی کا جواز بنا رکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اجازت سے یقینا شفات پر فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی شفات قبول بھی فرمائے گا احادیثہ سے صحیح ہے سے یہ ثابت بھی ہے لیکن یہ یہ بھی احادیث میں آتا ہے کہ اہداف فی الدین بدعات کے مرتکب اس سے محروم ہی رہیں گے نیز بہت سے گناہ گاروں کو جہنم میں سزا دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفات پر جہنم سے نکالا جائے گا کیا جہنم یہ چند روزہ سزا قابل برداشت ہے کہ ہم شفات پر تکیہ کر کے معصیت کا ارتکاب کرتے رہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی وہ تمہیں سخت عذاب دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی اِس وَأَغْرَقْنَا آلَ نبی کم الرفر اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا پھر ہم نے تمہیں نجات دی اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا جبکہ تم دیکھ رہے تھے۔ وَإذ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ اور یاد کرو جب ہم نے موسی سے وعدہ کیا 40 راتوں کا پھر موسی کے طور پر موسی کے طور پر جانے کے بعد تم نے بچھڑے کے معبود بنایا بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے من پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو کرونا بہ الفرقان تہدون اور جب ہم نے موسا کو کتاب اور فرقان حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی دی تاکہ تم ہدایت پاؤ اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف آل فرعون سے مراد صرف فرعون اور اس کے اہل خانہ ہی نہیں بلکہ فرعون کی تمام پیروکار ہیں جیسا کہ آگے اغرقنا آل فرعون ہے ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا یہ غرق ہونے والے فرعون کے گھر والے ہی نہیں تھے اس کے فوجی اور دیگر پیروکار بھی تھے گویا قرآن میں اعل متبین پیروکاروں کے معنوں میں استعمال کیا گیا ہے اس کی مزید تفصیل سورہ احزاب آیت نمبر تینتیس میں ہے اور ملاحظہ فرما سکتے ہیں پھر سمندر کا یہ پھاڑنا اور اس میں سے راستہ بنا دینا ایک معجزہ تھا جس کی تفصیل صورت شعراء میں بیان کی گئی ہے اس کی تفصیل یہ سمندر کا مد و جزر نہیں تھا جیسا کہ سر سید احمد خان اور دیگر منکرین معجزات کا خیال ہے پھر تم معاون آنکوں کے بارے میں یہ گو سالہ پرستی کا واقعہ اس وقت ہوا جب فرعونیوں سے نجات پانے کے بعد بن اسرائیل جزیرہ نما سینا پہنچے وہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسی علیہ السلام کو تو تو رات دینے کے لیے چالیس راتوں کے لیے کوہتور پر بلایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد بنی اسرائیل نے سامری کے پیچھے لگ کر بچھڑے کی پوجا شروع کر دی انسان کتنا ظاہر پرست ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے باوجود اور نبیوں حضرت ہارون و موسیٰ علیہ السلام یعنی کہ موجودگی کے باوصف بچھڑے کو اپنا معبود سمجھ لیا آج کا مسلمان بھی شرکیہ عقائد و اعمال میں بری طرح مبتلا ہے لیکن وہ سمجھتا ہے کہ مسلمان مشرک کس طرح ہو سکتا ہے مشرکانہ عقیدہ و عمل کے حامل ان مشرک مسلمانوں نے شرک کو پتھر کی مورتیوں کے پجاریوں کے لیے خاص کر دیا ہے کہ صرف وہی مشرک ہیں جب کہ یہ نام نہاد مسلمان بھی قبروں پر کبوں کے ساتھ وہی کچھ کرتے ہیں جو پتھر کے پجاری اپنی مورتیوں کے ساتھ کرتے ہیں اعادن اللہ پھر وحید آتین اموسل کتاب اور فرقانتون کے بارے میں یہ بھی بحر قلزم پار کرنے کے بعد کا واقعہ ہے بہوال ابن کثیر ممکن ہے کتاب یعنی تورات ہی کو فرقان سے بھی تعبیر کیا گیا ہو کیونکہ ہر آسمانی کتاب حق و باطل کو واضح کرنے والی ہوتی ہے یا معجزات کو فرقان کہا گیا ہے کیونکہ معجزات کے ذریعے سے حق و باطل کے درمیان تفریق اور پہچان حاصل ہوتی ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب موسا نے اپنے قوم سے کہا اے میرے قوم اے میری قوم بے شک تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے بچھڑے کو معبود بنا کر لہٰذا اب تم اپنے پیدا کرنے والے کے حضور توبہ کرو اور تم اپنے آپ کو قتل کرو یہ تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہت بہتر ہے پھر اللہ نے تم پر توجہ کی بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے اور جب تم نے کہا اے موسا ہم ہرگز تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو سامنے یعنی علانیہ نہ دیکھ لیں تو تمہیں بجلی نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے ثم بعثناكم من بعد موتكم لکم پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا تمہاری موت کے بعد تاکہ تم شکر کرو کرونا اور ہم نے تم پر سایہ کیا بادلوں کا اور کھانے کے لیے تم پر من و صلوہ اتارا اور کہا کہ ان پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کر رہے تھے اور جب ہم نے کہا تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے تم چاہو جی بھر کر کھاؤ اور تم دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور کہنا اے اللہ ہمیں بخش دے تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور ان قریب ہم احسان کرنے والوں کو زیادہ دیں گے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفاصیر کی طرف جب موسٰ علیہ السلام نے شرک پر متنوع فرمایا تو پھر انہیں توبہ کا احساس ہوا تو توبہ کا طریقہ قتل تجویز کیا گیا فق و اپنے آپ کو آپس میں قتل کرو اس کی دو تفسیریں کی گئی ہیں ایک یہ کہ سب کو دو صفوں میں کر دیا گیا اور انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا دوسری یہ کہ ارتقابی شرک کرنے والوں کو کھڑا کر دیا گیا اور جو اس سے محفوظ رہے تھے انہیں قتل کرنے کا حکم دیا گیا چنانچہ انہوں نے قتل کیا مقتولین کی تعداد ستر ہزار بیان کی گئی ہے بہوالِ ابن کثیر و فت القدیر پھر حضرت موسی علیہ السلام ستّر آدمیوں کو کوہ تور تو کوہ طور پر تو رات لینے کے لیے ساتھ چلے گئے حضرت موسی علیہ السلام ستر آدمیوں کو کوہ تور پر تو رات لینے کے لیے ساتھ لے گئے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آنے لگے تو انہوں نے کہا کہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے نہیں دیکھ لیتے یا سامنے نہیں دیکھ لیں ہم تیری بات پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں جس پر بطور اعتاب ان پر بجلی گری اور مر گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سخت پریشان ہوئے اور ان کی زندگی کی دعا کی جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا دیکھتے ہوئے بجلی گرنے کا مطلب یہ تھا بجلی گرنے کا مطلب یہ ہی کہ ابتداء میں جن پر بجلی گری آخر والے انہیں دیکھ رہے تھے حتیٰ کہ سب موت کی آغوش میں چلے گئے پھر اکثر مفسرین کے نزدیک یہ مصر اور شام کے درمیان میدان تیح کا واقعہ ہے جب انہوں نے حکم الہی سے اراض کرتے ہوئے امالکہ کی بستی میں داخل ہونے سے انکار کر دیا اور بطور سزا بنی اسرائیل چالیس سال تک تی کے میدان میں پڑے رہے بعض کے نزدیک یہ تخصیص صحیح نہیں صحرائے سینا میں اترنے کے بعد جب سب سے پہلے پانی اور کھانے کا مسئلہ درپیش آیا تو اسی وقت یہ انتظام کیا گیا المننو بعض کے نزدیک ترنجبین ہے یا اوس جو درخت یا پتھر پر گرتی شہد کی طرح میٹھی ہوتی اور خشک ہو کر گوند کی طرح ہو جاتی بعض کے نزدیک شہد یا میٹھا پانی ہے من نہ ہے بیمارہ اس میں مفول یعنی ممنون بہی اس کے ساتھ احسان کیا گیا ویسے تو تمام نعمتیں ہی اللہ کا احسان ہیں لیکن ان کے لیے پھر بھی انسانوں کو کچھ صحیح و محنت کا اہتمام کرنا پڑتا ہے جب کہ یہ من بغیر کسی سائی و محنت کے حاصل ہوتا ہے اسی لیے اللہ نے اسے تعبیر ہی من کے لفظ سے فرمایا بحوالِ فتح الباری تحت حدیث پانچ ہزار سات سو آٹھ نمبر حدیث میں ہے کھمبی من کی اس قسم سے ہے جو بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اس کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چار سو اٹھتر وہ بہوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر دو انچاس اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل کو وہ کھانا بلا وقت بہم پہنچ جاتا تھا اسی طرح کھمبی بغیر کسی بونے اور سیراب کرنے کے پیدا ہو جاتی تھی بہوالِ فتح الباری حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو آٹھ والسلوہ والسلوہ یا چڑیا کی طرح ایک پرندہ تھا جسے ذبح کر کے کھا لیتے بہوالِ فتح قدیر اور پھر اس بستی کے بارے میں کہ اس بستی سے مراد جو مہوری کے نزدیک بیت المقدس ہے پھر سجدے کے بارے میں کہ سجدہ سے بعض حضرات نے یہ مطلب لیا ہے کہ جھکتے ہوئے داخل ہوا اور بعض نے سجدے شکر ہی مراد لیا ہے مطلب یہ ہے کہ بارگاہی الہی میں عجز و انکسار کا اظہار اور اعتراف شکر کرتے ہوئے شہر میں داخل ہو حطتاطََ اس کے معنی ہیں ہمارے گناہ معاف فرما دے